اعوذ باللہ جسمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم بالا ہے الحمدللہ اللہ دی تمام تاریخیں اس اللہ کے لیے ہیں انزل علی عبدالکتابہ جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا وَالَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِبَاجَةَ میں کوئی کجی نہیں رکھی اس گل کوئی جڑا پانس میں نہیں بنایا قیم اللی بأسن شدیدہ یہ بالکل سیدھی ہے تاکہ اس کے ذریعے ڈرائے بحسن شدیدہ سخت عذاب سے اللہ کی طرف سے وہی بشیر المینینا اور خوشخبری دے مؤمنوں کو اللہ دینا احمر الصالحاتی جو لوگ صالح دیکار کرتے ہیں ان الحم اجرن حسنا کے بے شک ان کے لیے ہے اجر اچھا ماں کے تین فی آباد اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ زیر اللہ کالو اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اتحاد اللہ والدہ اللہ نے بنا رکھی ہے اولاد مالا علمی نہیں ہے ان کو اس کے بارے میں کوئی علم بلاری آباہم اور نہ ہی ان کے آبا کو کبرت کلی بہت بڑا قدمہ ہے تخرجمنف واہم جو ان کے منہوں سے نکلتا ہے این قولون اللہ کا نہیں وہ بولتے مگر جھوٹ فلاں اللہ کا باقی ہم نفسہ کا بس شاید کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں اللہ آتھارہم ان کے پیچھے علّمی امین و بھی حاضر حدیثی اگر وہ نہ ایمان لائیں اس حدیث پر اصفہ غم کے ساتھ یعنی غم کی وجہ سے آپ اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں اناج اللہ الرزین بے شک نے بنایا ہے جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کے لئے زینت آزمائے ان, ان میں سے کون ہے اچھا عمل کے اعتبار سے بے شک ہم بنانے والے ہیں جو کچھ اس کے اندر ہے سعید الروزہ چٹل میدان اب حسیبتہ کا تو نے یہ سمجھا ہے نا صحابل کافی ورقیمی بے شک کہف والے غار والے ورقیمی اور تختیوں والے قانونی آیاتنا ناجبا ہماری آیات میں سے ایک عجیب چیز تھی اِس اولفطیت الرقافی جب نوجوانوں نے پناہ پکری غار کی طرف فقالو تو انہوں نے کہا ربا اے ہمارے رب آتی نعت ہم کو بلاۃ کا رحمت اپنی طرف سے رحمت و لنا اور وہیا کر ہمارے لیے من عمری نہ ہمارے معاملے سے راشدن بھلائی فغربنا اور رب نا اعلیٰ نے ان کے کانوں پر مارا فلکافی کاف میں غار میں سین ادادہ چند سال گنتی کے یعنی پردہ ڈال دیا ان کے کاموں پر سما بتنا ہم پھر ہم نے ان کو زندہ کیا ان کو اٹھایا علین علم تاکہ ہم جانیں عی الضبعین اقسا لیما لابہ کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ زیادہ یاد رکھنے والا ہے لیما لابہ اس مدت کو جس میں وہ ٹھہرے ہیں نحن نقص کا ہم بیان کرتے ہیں ان کا واقعہ آپ پر بالحقی حق کے ساتھ ان وہ نوجوان تھے امن بے ربیم و ایمان لائے اپنے رب پر بس اتنا اہم خدا اور ہم نے ان کو زیادہ کیا ہدایت میں اور ربطنا علی ہم اور ہم نے ان کے دنوں کو باندھا قابو جب وہ کھڑے ہوئے فکارو تووں نے کہا ربنا رب, رب اسلامات ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے دونوں ہی اراحہ ہم نہیں پکاریں گے اس کے علاوہ کسی اور اراح کو ان علاقہ دکلنا ادن شاتا تھا یقینا ہم اس وقت زیادتی والی بات کہیں گے یا حد سے بدری ہوئی بات ہاں اولا یہ قوم یہ ہماری قوم ہے تاخوب من دونونی ہی آلیہ انہوں نے بنا لی ہیں اس کے علاوہ لا لولاۃۃم علیہم بسلطان بین وہ کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی واضح دلیل فمن از پس کون زیادہ ظالم ہے افطرا اللہ ہی کا بیوہ جس نے اللہ پر چھوٹ باندھا ویزل تو محمر جب جب تم ان سے الگ ہو چکے جدا ہو چکے وما اللہ اور اللہ کے سوا جس کو وہ تھے رحمتی ہی تمہارا رب تمہارے لیے پھیلائے گا اپنی رحمت و یوہیم اور مہیا کرے گا تمہیں من تمہارے معاملے سے مر فاقہ نفے والی چیز وہ ترشم سا اور تو سورج کو دیکھے گا ادا طلاح جب وہ طلوع ہوتا ہے نکلتا ہے تضابر عن حمن کا کنارا کر جاتا ہے ان کے غار سے ذات الیمینی دائیں طرف وہ ادا غربت اور جب وہ غروب ہوتا ہے تقریر ذات الشمالی تو وہ ان سے کترہ جاتا ہے بائیں جانب وہ انفی فجو تمن ہو یا مائل ہو جاتا ہے ہٹ جاتا ہے تضاور مائل ہو جاتا ہے اور تقریدو کاٹ جاتا ہے ان کو تقریم کاٹ جاتا ہے ان کو ذات شمالی بائیں جانے با فی فیف بو اور وہ اس میں کھلی جگہ سے ہیں یعنی غار کا منہ شمال کی طرف تھا غال کمن آیا تبدی اللہ تعالی کی نشانیاں میں سے ہے اللہ بحول محتد جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے و می دل اور جس کو گمراہ کر دے پرن تاجدہ رحو علی مرشید آپس تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی دوست رہنمائی کرنے والا وہ دشبقاد اور تو سمجھتا ہے ان کو بیدار ومرقوط بہ مرقود اور وہ سو رہے ہیں وہ نقلی و حمدات المینی و دات شمال اور ہم ان کو الٹ پلٹ کرتے ہیں دائیں اور بائیں جالیں یعنی ان کی کروٹیں بدلتے ہیں وقل بم باسطم وا الوسیط اور ان کا جو کتا ہے وہ صحن میں اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے ہے للط اللہ تعالیم اگر تو ان پر اطلاع پاتا ان پر جھانکتا البلّل تو, تو پھر جاتا ان سے بھاگتے ہوئے والا ر گا اور تو بھر جاتا ان سے رعب کے ساتھ خوف کے ساتھ و قدالی کا بتنا ہوں پھر اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا لیتا و بینا ہوں تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے قبل ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنی دیر تک ٹھہرے ہو کال انہوں نے کہا لبتنا یوم ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ کال انہوں نے کہا لبیت تم تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اس مدت کو جس مدت تک تم ٹھہرے ہو فق ادم بیماری کم ہاری ہی بس تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو نے اس چاندی کے ساتھ اس چاندی کے سکے کے ساتھ ال تی شہر کی طرف فلیندر ایوھا ازکا تعمن پس وہ دیکھے کہ کون سی چیز زیادہ پاکیزہ ہے کھانے کے اعتبار سے فلیاتیکم برزق من ہو تو وہ لے آئے تمہارے پاس اس میں سے کچھ رزق ولی تلطف اور وہ نرم بات کرے لازم ہے کہ وہ نرم بات کرے ولاشی البی کم احدہ تمہارے بارے میں کسی کو شعور نہ دلائے انگیز علیہم یقیناً اگر وہ غالب آ تم پر یور تو تم کو رجم کر دیں گے او عید یا تم کو لوٹا دیں گے فی ملتِم اپنے دین میں ولن تفلی رح ابدا اور اس وقت تم کبھی بھی فلاح نہ پاؤ گے بدالک اور اسی طرح اعثرنا علیہم ہم نے اطلاع دی ان پر لیا عم تاکہ وہ جان لے کہ نواض اللہ حکن یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ النساۃ وفیحہ اور یقیناً قیامت اس میں کوئی شک نہیں ہے عیدیتنازعہ امن بین امرہم جب وہ جھگڑا کر رہے تھے آپس میں معاملے کا فقار وا ابن علیہ بنیا ان پر ایک عمارت تعمیر کرو ربحم العلم البیم ان کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے اور اللہ غلب علام کہا ان لوگوں نے جو اپنے معاملے پر غالب آئے لنت علیہ مسجدہ ہم ان پر ضرور مسجد بنائیں گے وہ ان ان کہیں گے وہ پانچ تھے اور چھٹا کتا تھا رنجم بلغیب اٹکر پچو لگاتے ہوئے غیب کے ساتھ کہیں گے وہ عقور وہ کہتا تھا ربی ہم کہتی میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو ما اللہ قلیل ان کی کو کو نہیں جانتے مگر تھوڑے ہی پس آپ نہ جھگڑا کریں ان کے بارے میں اللہ میرا مگر سر سری بحث ولادی فیم احدہ اور ان لوگوں میں سے کسی سے ان کے بارے میں فیصلہ طلب نہ کریں ان کے بارے میں نہ سوال کریں نہ پوچھے رب کا اور آپ یاد کریں اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ نبی بھی بھول سکتا ہے نبی میں کہہ دیجیے قریب ہے کہ مجھے میرا رب ہدایت دے قریب چند سو, سال سال سو, سو نو بنتے ہیں و تے سورج دے حساب نال 300 شمسی سال بڑا اور 10 نال 10 من گھڑبنا ہاں قول اللہ اعلم اللہ زیادہ جانتا ہے اس مدت کو جو ٹھہرے ہیں لا غیب السماوات والارض اسی کے لیے غیب ہے آسمانوں اور زمین کا ابصر به واسمع وہ اس کو خوب دیکھنے والا اور خوب جاننے والا ہے بالا ہمی میں ہم ولیم نہیں ہے ان کے لیے کوئی دوست بال شریف حکم ہی احاطہ اور نہیں ہے شریک اس کے حکم میں کوئی ایک رب تلاوت کی کتاب سے لام علی کریم آتی ہی نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اس کے کلمات کو ولاً مندو نہیں ملتادہ اور نہیں تو پائے گا اس کے علاوہ کوئی پناہ گا بس نفس کا دینا روکے رکھ اپنے جا اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رب و حملاتی بال یہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام یو بچھا ہوا چاہتے ہیں اس کے چہرے کو ولا تجوی تو کر اپنی سے تو زینت حیات دنیا تو چاہتا ہے زندگی کی زینت کو تو تو کر من قلبہ اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے غافر کر دیا اپنے ذکر سے ہوا ہو اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات تھا تھا کی حق تمہارے نب کی طرف سے وہ ایمان لے آئے فمن اور جو چاہتا ہے وہ کفر کر لے انت ناری ظالمین نارا یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے گے کو آب کے اور جو کہ بھون دے گا چہروں کو بہت برا مشروب ہے، و مرتفع اور بری آرام کی جگہ ہے بہل تلچت تل یا پگلا ہوا پیتل ان اللہ امن و امین الصالآ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک سال امال کیے اجر من احسن امال یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اس شخص کے اجر کو جو اچھا ہوا عمل کے اعتبار سے ان کے لیے اقامت والی جنتیں ہیں ہمیشگی کی جنتیں ہیں تجریمن تقیم النہاروں جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں جو اللہ پہنائے جائیں گے وہ اس کے اندر من صابرہ بن صحابن سونے کے کنگنوں سے کچھ ویلبسونت یابن خزرم من سندسن اور وہ گے کپڑے سبز رنگ کے ریشمی و استبرقن اور موٹے رشمی متقین فیہا علالعرائق وہ تقیہ لگائے ہوں گے اس پر تقیوں پر تیک لگائے ہوئے ہوں گے نعمت ثباب اچھا ہے ثباب و حسنت مرتفقہ اور اچھا ہے قرارگاہ آرام کی جگہ وَبْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رج... مَثَلًا اور بیان کر ان کے لیے مثالیں... مثال راج دو آدمیوں کی جا اللہ ہم نے بنائے ان میں سے ایک کے لیے دو باغات من اعناب انگور کے و اور ہم نے گھیر رکھا تھا ان دونوں کو نقل خجور کے ساتھ وجہ اللہ بینا اور ہم نے ان دونوں کے درمیان بنائی کھیتی کل جنت ہی دونوں باغات اتت کو وہ دیتے تھے اپنا پھل ولم تدل من شيء اور نہیں کمی کرتے تھے اس میں سے کچھ بھی وفجرنا خلالهما نهرا اور ہم نے ان کے درمیان ایک دریا جاری کیا تھا وكان له ثمر اور اس आदमी के लिए फल था فقال لصاحبه तो उसने अपने साथी को कहा वह वह يحابر هو और उससे बातचीत کر رہا تھا انا اكثر کا مالا میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے وہ عز و اور زیادہ عزت والا ہوں نفری کے اعتبار سے وہ ادا خالہ ہوں اور وہ داخل ہوا اپنے باپ کے اندر وہ ہوا غالم النسی اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا اس نے کہا اعلیٰ اس نے کہا ماںن میں نہیں سمجھتا میں نہیں گمان کرتا ان تبدی دہادی آبادہ کہ یہ ختم ہو جائے گا کبھی بھی وہ ماں ادن ساطا اور نہیں میں نہ گمان کرتا قیامت کو قائم ہونے والی وہ علیہ کو اللہ اور اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف نقی المن ہام طالبہ تو میں پاؤں گا اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ قَالَ مٹی کے ساتھ سے مسوا کا ساتھ پھر تجھ کو برابر کیا ہے آدمی یعنی تجھ کو ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دیا لاکم نہ وہ اللہ ربی لیکن میں وہی اللہ میرا رب ہے ولا اس کو رب بھی ربی احاطہ اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ولا اللہ اب دخل اور کار کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا کل تو نے کہا ماشا اللہ ہوتا اللہ باللہ ماسا اللہ جو اللہ نے چاہا نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ کے ساتھ ہی ان ترا نہیں انا من کا مالا موالا اگر تو نے مجھ کو دیکھا کم اپنے سے مال اور اولاد کے اعتبار سے ان فاسعر من جنتی کا پس قریب ہے کہ میرا رب مجھے دے بہتر تیرے باغ تیرے باغ سے حسبان من اور نادر کر دے اس پر آداب آسمان سے اور تس بحا سعید کا تو وہ چٹیل میدان ہو جائے ہرگز نہیں طاقت رکھے گا اس کو ترب کرنے کی نکالنے کی وہی تبھی مری اور اس کے پھل کا احاطہ کیا گیا اس کا پھل مار گرایا گیا فأصبح يتلب بس وہ اس نے صبح کی یو کلکے ہی وہ الٹ پلٹ کرتا تھا اپنی ہتھیلیوں کو اعلیٰ کافی ہا یا اپنے ہاتھ ملتا تھا اس چیز پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا وہ یقابیت العلیٰ اور وہ چھتوں سمیت گرا ہوا تھا وہ یا پول اور وہ کہہ رہا تھا یار تنیقی احدا اے کاش کہ میں نہ شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو کسی ایک کولم تق اللہ فیحترا ہو اور نہیں کہ اس کے لیے کوئی جماعت کوئی گروہ ایسا نہیں تھا جو کی مدد کرتا من دون اللہ اللہ کے سوا وما کانا منتصرا اور نہیں تھا وہ انتقام لینے والا ونالک الولایت للہ الحق وہاں مدد ساری کی ساری اللہ اکیلے کے لیے برحق ہے وہ وخیرن ثوابہ وہ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے وخیرن حقبہ انجام کے اعتبار سے زیادہ ہی اچھا ہے دنیا اور بیان کیجیے ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال کماس پانی کی طرح جس کو ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے فقط اللہ تب ہی نبات الحرفی بس خلط ملت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ زمین کی نباتاتی ماں تو وہ ہو جاتی ہے ریزا ریزا ٹکڑے ٹکڑے تدریا ہوائیں اس کو اڑاتی ہیں وقا اللہ مقت دا اور یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے المال زینت الحیات دنیا مال اور بیٹی کی دنیاوی زندگی کی زینت ہیں وال باقیات الصالحات اور باقی رہنے والے نیک عمل خیر ان عند رب کا زیادہ بہتر ہے تیرے رب کے ہاں امید کے اعتبار سے ثواب کے اعتبار سے وہ خیر العمل اور زیادہ بہتر ہیں امید کے اعتبار سے وہ یوم نسیر الجبال اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو وتر الارب بارزتن اور تو دیکھے گا زمین کو بالکل صاف واشرناح محرابوں کو اکٹھا کریں گے فلم نغادر منهم اور ہم ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے و اورذو علی ربک صفہ اور وہ پیش کیے جائیں گے تیرے رب پر صفہ صف بصف لقد جئتمونا تحقیق تم ہمارے پاس آئے ہو کما خلقناکم اول مرہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا بل ظنتم بلکہ تم نے یہ سمجھا الا نجعل لکم موعدا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی مقرر وقت نہیں وقت مقرر نہیں کیا مقرہ وقت نہیں رکھا وہ کتاب اور رکھتی جائے گی کتاب خطرہ المجرمین ام معافی تو آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے اس چیز کی وجہ سے جو اس کے اندر ہے وہ کہیں گے یا وہ ہے افسوس ہے ہماری بربادی مالی حاضر کتاب کیا ہے اس کتاب کو لا یغادر الصغیرۃم ولا کبیرۃ کہ نہیں چھوڑتی کوئی چھوٹی اور نہ کوئی بڑی چیز اللہ الا احصاها مگر اس نے اس کو بھی شمار کیا ہے وہ وجد ما عملوا حاضرہ اور وہ جانیں گے وہ چیز جو انہوں نے عمل کیا حاضرہ اپنے سامنے والا یدن ربک احدہ اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی پر بھی وایقلنا للملائکہ تی اور جب ہم کہیں کہ کو اسجدو لآدم آدم, ادم کو سجدہ کرو جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو ان فساجہ دو تو نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس کان من الجن وہ جنوں میں سے تھا ففاسق عن امر ربی ہی تو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی افات تقی دونه هو ضروریتہ اولیاء من دونی کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی ضرورت کو اولیاء مج میرے علاوہ لکم حالانکہ وہ ہم خلق عدم حالان کہ وہ تمہارے دشمن ہیں مثال الظالمین بدلہ مرا ہے ظالموں کے لیے بدلہ ما اشت تم خلق السماوات والارض نہیں میں نے ان کو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرتے وقت حاضر کیا ولا خلکان قان پسین اور نہ ہی خود ان کے پیدا کرنے میں آتودہ م... اور نہیں ہی میں گمراہوں کو اپنا بازو بنانے والا کو یو بقول اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہ دھو بلاؤ پکارو شرکا یہ زَعَمْتُمْ نظام تم میرے ان شرکا کو جن کو کہ تم گمان کرتے تھے فدارو ہوں بس وہ ان کو پکاریں گے فلم یہ تجیبورا ہوں ان کو جواب نہ دیں گے اور جالنا بینا ہم اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کو یہ حرکت کی جگہ ور المجرمون النار اور دیکھیں گے مجرم آپ کو فغنوا اور وہ یقین رکھ لیں گے یقین کر لیں گے انم واقعها کہ بیشک اس میں واقع ہونے والے ہیں گرنے والے ہیں ولم يجدوا انھا مصرفا اور وہ نہیں پائیں گے اس سے کوئی پھرنے کی جگہ والا قص رقنا في هذا القران للناس من كل پھیر پھیر کر بیان کی ہے اس قران میں لوگوں کے لیے منقل مثل ہر اس ہر مثال وقان الانصار اکثر شین جدلا اور ہے انسان اکثر چیزوں کے بارے میں جھگڑا کرنے والا وما منع الناس یؤمنو اور نہیں منع کیا لوگوں کو کسی چیز میں ایمان لانے سے اس جاء الهدى جب ان کے پاس ہدایت آ گئی وہ استغفروا ربهم ربسی رب استغفار کرنے میں الا مگر انتت هم سنت الاولین اس بات نے کہ ائے ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ او یہ یا آئے ان کے پاس عذاب سامنے ومان رسل المسلینہ اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو اللہ شیرین وم مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر اور یو جاتینہ کا فروب الباقیلی اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے فر کیا باطل طریقے سے حق کا تاکہ کاٹ لیں اس کے ذریعے حق کو تقد آیاتی اور وہ بنا لیں میری آیات کو وما ذیرو اور جس چیز سے ڈرائے گئے مذاق رمن اگلا منہ اور کون زیادہ ظالم ہے ممن اس جس, سے ربی آیات ربی ہی جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات سے اور اس نے آیا مو موڑ لیا اور ہم نے ان کے دلوں پر ڈال دیا ہے اس بات سے کہ وہ اس کو سمجھے آدانی اور ان کے کانوں میں بوجھ ادل ہدا اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ اس وقت ہدایت نہیں پاتے اور ابو کلر کے علاوہ وہ نجات کی جگہ نہ پائیں گے تلکل کوڑا اور یہ بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا جب انہوں نے کیا میں پہنچ جاؤں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ یا, حطوبہ یا میں چلتا 80 سال کے زمانے کو حکبا کہتے ہیں یعنی رقوبہ کئی اسی سال کئی سال تک سفر جاری رکھو فلم جب وہ پہنچے ان دونوں کی, ملنے کی جگہ کو اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی صورت فلما تو جب ان دونوں نے تجاوز کیا اس نے کہا نوجوان کو آدینہ و دا آنا لے آ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ دوپہر کا کھانا ہادہ نا سبا تحقیق ہم ملے ہیں اپنے اس سفر سے بہت زیادہ تھکاوٹ کو پالا کہا سقرا تی تمہیں دیکھا نہیں کہ جب ہم نے, اس ہم نے جگہ پکڑی تھی اس کے پاس یا کو وما انسانی ہوں اور نہیں اس کو مجھے ہوں نے ان ہوں کہ میں اس کا ذکر کروں عجبا اس نے پکڑ لیا اپنا راستہ سمندر میں عجیب کالا کہا راج کما پناہ نہ بگئی یہ وہ ہے جس کو ہم تلاش کرتے تھے فر لوٹے شخو سکھائے اس چیز میں تو گیا ہے قلم تستر یقینا تو نہیں طاقت رکھتا میرے ساتھ سبر کرنے کی وقت پر ہی گھبرا اور تو کیسے صبر کرے گا اس چیز پر جس کے بارے میں نے احاطہ نہیں کیا آ, خبر کے ساتھ یعنی تو تجھے پوری طرح سے اس کے بارے میں علم نہیں ہے قالا قا ستا جوں انشاء ان شاء الله ان قریب تو مجھ کو پائے گا اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا ولا اعصی لک امرا اور میں نہیں نافرمانی کروں گا تیرے لیے کسی کام کی قالا قا فیعنی تبعتنی پس تو میری پیروی کرتا ہے فلا تسلنی عن شیء پس تو مجھ سے سوال کر کسی چیز کے بارے میں حتا اور ادسلاک من ذکرا حتا کہ میں بیان کروں تجھے اس کے بارے میں کچھ ذکر یا حتیٰ کہ میں شروع کروں تیرے لیے اس کے بارے میں کچھ ذکر فن کا کاپس وہ دونوں گئے حتیٰ ادارہ راکیبا ففی نہ کی حتیٰ کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں خاراقہ تو اس نے اس کو پھاڑ دیا توڑ دیا تعلیٰ کہا کیا تو نے اس کو سوراخ کر دیا ہے اس کو پھاڑ دیا ہے یہ تو کوئی ہا تاکہ تو اس کے اہل کو اس کے سواروں کو غرق کر دے لقج عمرا تو تو نے ایک بہت عجیب کام کیا ہے کالا کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تو نہیں طاقت رکھتا میرے ساتھ سفر کرنے کی کالا کہ تو تو اس کی وجہ سے کہ جو میں بھول گیا ولا تو من اور نہ تو مجھ کو ڈال میرے معاملے میں تنگی کے اندر فن تلاپس میں دونوں چلے حتہ ادالا من بولا کہ وہ دونوں ملے ایک بچے کو قاتالہ تو اس نے اس کو قتل کر دیا قالا تو موسا نے کہا قتل تنفس تن کیا تو نے پاکیزہ جان کو قتل کر دیا ہے بغیر, نفس بغیر کسی جان کے لقجے تش نبرا تو, تو آیا ہے ناپسندیدہ کام کو قال الا لم کہا کیا میں نے تجھ کو نہیں کہا تھا انک لن تستطیع مع کہ تو میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھتا قال کہا ان سالت کان شیئ بعدها اگر میں سوال کروں تجھ سے اس چیز کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد فلاك صاحبنی تو صاحب نہیں تو نہ مجھ کو اپنا ساتھی بنا قد بلغت ملدنی عذرا تحقیق تو پہنچا ہے میری طرف سے ایک عذر کو فتنلقا پس دونوں چلے حتا اذا اتيا اهله قريه حتا کہ وہ دونوں آئے ایک بستی والوں کے پاس استطعما اهلها نے ان سے کھانا طلب کیا اب تو انہوں نے انکار کیا ان دونوں کی ضیافت کرنے سے حاجی دارا تو ان دونوں نے پایا اس میں دیوار کو وہ ارادہ کر رہی تھی ٹوٹنے کا تو اقام اس اس ہو تو اجرت تو لے لیتا کالا کہا بینی و بینی یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان کا بھی طویل مالم اعلی صورا عنکری میں تجھ کو بیان بتاؤں گا اس کی تعویل جس پر تو نہیں صبر کی طاقت رکھ سکا امن صفینہ تو جو کشتی ہے فکار تھی فکارتی مساکینہ وہ مسکینوں کی تھی یا فی البری وہ سمندر میں کام کرتے تھے فارت ان انعی بہا تو میں نے ارادہ کیا اس کو ایب دار بنانے کا وکانہ وارا اہم ملک اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا یا خود کل صفینت وہ ہر صحیح سالم کشتی کو غصب کر لیتا تھا وہ عم ال اور جو بچہ ہے پکانا ابا واہ بچہ تھا پکانا ابا واہ مکمی نہیں لی تو اس کے والدین ماں باپ مومن تھے پشینہ تو ہم ڈرے ایںقا ہوں کہ وہ ان دونوں کو ڈال دے تو یان و قفرا سرکشی اور کفر میں فاردنا ہم نے ارادہ کیا اے عبد الحما رب و ہو کہ ان دونوں کو بد بدل دے ان کا رب اس سے بہتر زکوٰۃًً پاکیزگی کے اعتبار سے وہ اقرب و اور زیادہ قریب رحمت یا سلارتی کے اعتبار سے جدار جو دیوار تھی بس کی ارادہ کیا تیرے رب نے کہ وہ دونوں پہنچے اپنی پختہ عمر کو اور وہ نکالے اپنا خزانہ رحمت ہے اور میں نے اسے تلاوت کرتا ہوں تم پر اس کے بارے میں کچھ ذکر ہم نے زمین میں اس کو جگہ دی من اور ہر چیز اسباب اس کو کیے. سبا پیشے لگا کے حتی بلا حتی کہ جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ تو اس کو پایا تغرب فی عین کہ وہ غروب ہو رہا ہے فی عین حمی ایک گدرے چشمے میں بواعدہ عیندہ قوما اور پایا اس کے پاس یہ قوم کو قلنا ہم نے کہا یادل کرنائی ایزل کرنائی انتو عدبا یا دل کر نہیں ایزول کر نہیں امان تو اڈے یا تو ان کو عذاب دے سزا دے و اما تک تقی دفیم پھنسنا یا ان سے لے خراج کالا کہا من ظلمہ جس نے ظلم کیا فسوفن و ادب ہُسریب ان کو عذاب دے گے صبح دو پھر وہ لوٹایا جائے گا الا ربی اپنے رب کی طرف ادب ہو عذاب ال تو وہ اس کو عذاب دے گا عذاب نا پسندیدہ وَأمّا من آمنا اور وہ, وہ بندہ جو ایمان لے آیا اور اس نے نیک فلاحاسنا تو اس کے لیے اچھائی ہے جزا کے اعتبار سے لَهُ مِنْ يُسرًا اور ان قریب ہم کہیں گے اس کے لیے اپنے معاملے سے آسانی اتبع پھر اس نے پیروی کی اسباب کی یا پھر وہ کچھ اور سامان ساتھ لے کر چلا حتی اذا بالا طلع الشمسی حتی کہ وہ سورج کے نکلنے کے مقام پر پہنچا وجد احاطت الرو على قوم تو اس نے اس کو طلوع ہوتے ہوئے پایا ایسی قوم پر لم نجعل لهم من دونها سترا جس کے لیے ہم نے اس کے اگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا كذلك ऐसे ہی تھا وقد احطنا بما ہی كبرى اور جو کچھ اس کے پاس علم تھا اس کی روح سے احاطہ کر رکھا تھا پھر وہ کچھ اور ساتھ سوان ساتھ لے کر چلا حتہ سدئینی یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا واجد مندونی ہما کوما تو ان کی پیچھے ایسی قوم کو پایا لا نا ہونا قولا جو بات سمجھنے کے قریب قریب نہ جاتے تھے یا قریب نہیں تھے یا کہ وہ سمجھے فساد کرنے والے ہیں فہل نجعل نجعل کا قرضہ کیا ہم تیرے لیے بنا دے اجرت الا اس شرط پر کہ انتج اللہ بین نہ صدا کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دے دیوار بنا دے تالا کہا ماں مکنی ہی ربی خیر جن چیزوں میں مجھے میرے اقتدار بخشا بخشا ہے وہ بہتر ہیں لوہے کے ٹکڑے جب ان دونوں پہاڑوں کا درمیانی حصہ برابر کر دیا کہا عله نارا حتى قدمه اس کو بنا دیا आग کہا آتونی لاو میرے پاس افری علی قطرا میں اس پر ڈالوں پگلا ہوا پیٹل فاستاعو ایدھرو پس وہ نہیں طاقت رکھیں گے اس پر چڑھنے کی وہ مستطاع له نقبا اور نہیں وہ طاقت رکھیں گے اس میں سوراخ کرنے کی طالا کہا حالا رحمت من ربی کہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے فاذا جاء وعد ربی جب میرے رب کا وعدہ ا جائے گا جعله تکا تو اس کو رضا رضا کر دے گا وکانہ وعد ربی حق اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے اور ترقنا ہوں فی بادل اور اس دن ہم ان کے بعد کو چھوڑیں گے کہ بعض میں موج ماریں گے ریلا ماریں گے فخا بسوری بس اور سور میں پھنکا جائے گا ہم اور ہم ان کو جمع کریں گے جمع کرنا عربا اور ہم اس دن جہنم کو کافروں میرے ذکر سے پردے میں بکان واستی اور وہ سننے کی طاقت نہ رکھتے تھے حساب کیا ہے گمان کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا یہ تقریر جہنم اللہ اولیاء دنیا وہ لوگ جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئی وہ, وہ سمیٹتے تھے کہ بیش شکو اچھا کام کر رہے ہیں ہم نہیں قائم کریں گے قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن جزا جہنم ہے بیما ان کے وجہ سے اور اس وجہ سے میری آیات اور کا تھا اِنَّ جو لائے ان کے, لیے کے ہیں بطور مہمانی خالدین پیہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا اب نا انہا والا وہ اس سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے پل کہہ دیجیے لوکار الحروب اگر ہو جائے سمندر مدا نکلیمات ربی میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے بہرو تو سمندر ختم ہو جائے گا کلیمات بھی لے آئے کہ گئی ہے اناما الہم الحمد کہ یقیناً تمہارا اللہ ایک اللہ ہے ربی ہی تو جو شخص اس اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو پھلیا عملن صالحا تو اس پر لادم ہے کہ وہ دیکھ اعمال کرے ولا بی عبادت اور احاطہ اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے